سدقلا سدق اللہ العزیم. پچھلی تین نشستوں میں ہم نے آئے بر کا تقریباً نصف حصہ مکمل کر لیا اب اس روہے نیکی کا جب ظہور انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے تو اس کے جو مظہر عملی ہے ان کا بیان شروع ہو رہا ہے یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلا مظہر عملی مظہر نیکی کا وہ ہے انسانی ہمدردی سخاوت اپنا پیسہ خرچ کر سکنا اس کے محبوب ہونے کے باوجود قرابت داروں پر یتیموں پر محتاجوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھوڑانے میں یہ بات بڑی اہم ہے قرآن مجید میں موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے جیسے اگر اطاعت کا معاملہ زیر بحث ہوگا تو اللہ کی اطاعت کے فوراً بعد رسول کی اطاعت آئے گی محبت کا معاملہ زیر بحث ہوگا تو اللہ کی محبت کے فوراً بعد رسول کی محبت کا ذکر آئے گا لیکن شکر کا معاملہ ہوگا تو اللہ کے شکر کے فوراً بعد والدین کے شکر کا ذکر آئے گا انشکر لی والے والدین یہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ بحث تفصیلن آ جائے گی وقبار ابو کا اللہ کا بدو اللہ کبیل والدین ایرسانہ جہاں حقوق کا معاملہ ہوگا تو حقوق سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہے جو اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور پھر بندوں میں سب سے بڑھ کر اور اولین حقوق والدین کے حقوق تو گویا کے عنوان کے اعتبار سے مضامین چاہے بنیادی وہی ہو لیکن ان کی ترتیب بدل جائے گی بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ اگر تو ارکان اسلام کی بات ہوتی اور جیسے کہ اور دوسرے مواقع پر ایمان کے فوراً بعد نماز اور زکوت لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ نماز اور زکوت کا ذکر مؤخر ہے اس لیے کہ یہاں بحث نیکی کی حقیقت ہے نیکی کی حقیقت کے اعتبار سے اولین شے اہم ترین شے روح نیکی کا مظہر اول وہ ہے انسان میں اس صلاحیت کا موجود ہونا اس جذبے کا برقرار ہونا کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہمدردی کا لفظ ہے ہمدردی یعنی کسی کے درد کو آپ اپنے اندر محسوس کریں اگر یہ حص موجود ہے تو پھر نیکی کی بنیاد ہے نیکی کے لیے گویا کہ جیسے کالمس بنائے جاتے ہیں آج کل تو دوسری منزل پر سٹارٹر چھوڑ دیے جاتے ہیں گویا کہ روح نیکی کا ظہور اولین جب ہوگا تو اس کا سٹارٹر جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ علا حبی ہی کا ترجمہ بعض حضرات کر دیتے ہیں ہب ہی میں جو ضمیر مجرور ہے اس کو اللہ کی طرف راضی کر کے کہ وہ مال خرچ کرے اللہ کی محبت پر اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے وہ اصلا تو بات صحیح ہے لیکن وہ بات تو در حقیقت زیر بحث آ چکی ہے بلاکن برمن امن اب اللہ تو طے ہو چکا وہ نیکی نیکی ہی نہیں جو اللہ کے لیے نہ کی جا رہی ہو وہ تو گویا کہ اب اس کو دوبارہ اس کے یادے کی ضرورت ہے ہی نہیں پھر یہ کہ حد سے جار جو ہے آلہ یہ کسی شہ کی مخالفت کے لیے آتا ہے کسی شے کے حق کے لیے نہیں آتا ہر و حجت القا او علح کا قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے تو علا کا لفظ آتا ہے کسی کے مخالف ہو گئے ہونے کو. تو اللہ حب ہی سے مراد ہے کہ مال انسان کو تبن محبوب ہے سورہ عال عمران کی وہ آیت بڑی عظیم ہے زی للناس حب ال من النساء ال نسا اب من اول قلاقین الزاب و خیل المس ولاحم انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت کبھی طور پر ڈال دی گئی ہے اس محبت نہ ہوتی تو یہ جو ہمارے تمدن کے ہنگامے ہیں یہ ہوتے ہی نہ یہاں کی رونقیں ہوتی ہی نہ اگر عورتوں کی محبت نہ ہوتی بیویوں کی محبت نہ ہوتی اولاد کی محبت نہ ہوتی بیٹوں کی محبت نہ ہوتی اور پھر مال کی محبت نہ ہوتی دولت کی سونے کی چاندی کی اور بڑے اعلی نسل کے گھوڑوں کی اور چوپائے حیوانات ان کی مال مویشی کی کھیتوں کی اگر یہ محبتیں نہ ہوں تو یہ بھاگ دوڑ یہاں کی جو ہے رونقیں یہ کیسے رہتی یہ اللہ نے یہ محبتیں انسان میں ڈال دی تو اعلی ہی سے مراد ہے اس کا بھی محبت کے اعلی رغم اس کے باوجود وہ مال خرچ کر سکیں اور اسی کے لیے مثال ہے در حقیقت چونکہ اس آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو ہے اس کی نظیر اس کا مصنف قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر آپ کو ملے گی اور وہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنال البراہ تاطنف اما توحبون سورہ عال عمران کی آیت نمبر ون میں مما توحبون تم نیکی کے مقام کو حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں پسند ہے پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکنا تب ہے نیکی کا معاملہ ورنہ یہ کہ اذکار کار رفتہ کوئی شے ہے بیکار ہو گئی ہے پرانی اور بوسیدہ ہو گئی ہے اپنے دل سے اتر گئی ہے وہ کسی کو دے دی اور یہ سمجھا آپ نے کہ حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی ہے تو یہ اللہ کے ہاں یہ نیکی شمار نہیں ہوگی یہ تو تم نے اپنا گاربیج ہے کہ جو گھر سے باہر نکال دیا ہے وہ نکالنا ہی تھا نن کنال المرحتا تنفی کو مما توحبون یہ مما توحبون سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ وہات المال اعلی خبی میں مراد کیا ہے مال کی محبت کے الرگم انسان مال خرچ کر سکے داروں پر یتیموں پر محتاجوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جس شخص میں یہ جذبہ نہیں ہے وہ کل خیر سے محروم ہے من یوہرم رف کا فقد ہو رہا کل یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کیٹیکوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے بعد مجھے مزید کچھ وضاحت میں کہنے کی ضرورت نہیں جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کٹھور دل انسان کسی کو تکلیف میں دیکھے مصیبت میں دیکھے اگر ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کوئی مدد نہ کر سکتا خود تندست ہو جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا بہما تو ردن عہم مفتگا اور احمد عمر ربے کا ترجوح فک الرحم کالم میسور اگر تم خود منتظر ہو رحمت خدا بندی کے یہ اشتہارہ ہے کہ خود تم تندرست ہو تب بھی یہ ہے کہ جو تمہارے خرابت دار ہوں جو تم سے مدد کے تعلیم ہو بات ان سے نرمی کے ساتھ کرو یہ بھی ایک تمہاری طرف سے اچھا رویہ ہو جائے گا کم سے کم جھڑکو نہیں انہیں سخت انداز اختیار نہ کرو معذرت کرو ازر کرو اپنی مجبوری پیش کر دو مہذرت تنب کر لو. لیکن یہ ہے کہ جھڑکنے کی اجازت نہیں بہرحال من یحرم الرفق کا فکٹ ہور مل خیر جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہوا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا اور وہ آیت لن تنال البر رہا تاطن فیکون تحبون تم نیکی کے مقام کو یہاں پہ لوٹ کیجیے وہی لفظ بر ہے لن تنالر بر رہ نہیں پہنچ سکتے نیکی کے درجے کو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہو تمہاری اپنی پسندیدہ اس سے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں اگرچہ بظاہر وہ الفاظ آپ کو شاید سخت معلوم ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل منطقی نتیجہ ہے نابمن یہ وہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس سے کوئی رشتے گاری نہیں ہے جو شخص دل کا کٹھور اور بخیل ہے وہ عالم ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نیک نہیں ہو سکتا نیک ہونا شاید دیگر ہے یہ بالکل دوسری بات ہے یہاں بحث ہو رہی ہے نیکی کی لہس البرحان طب الجو حکم قبل المشب المغرب ولاکل برحمن اور اسی میں یہ بات آئی سامنے کہ مظہر اولین جو ہے سب سے پہلا مظہر روح نیکی کا وہ انسان کے اندر اس خیر کا یہ جذبہ انسانی ہمدردی کی یہ بنیاد خدمت خلق کا یہ مادہ لوگوں کی تکلیف کو خود محسوس کرنا ان کے درد کو اپنے اندر محسوس کرنا اور جو کچھ اس کے ازالے کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے انسان کر سکتا ہو اس کا کر گزرنا یہ اس کا سب سے پہلا تقاضا ہے اس کے ذمن میں ایک حدیث قدسی بھی آئی ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن میرے بندے میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا میں بھوکا تھا نے مجھے کھلایا نہیں انسان کہہ کہ کر پروردگار دکھاج تو اس سے پاک ہے کہ تجھے بھوک لاحق ہو اور تو کوئی کھانا کھانے پینے کا محتاج ہو اللہ فرمایا کہ میرا وہ فلاں بندہ جو بھوکا تھا اس نے تیرے سامنے دست سوال دراز کیا تھا وہ میں ہی تو تھا یعنی ساحل کی آستین سے نکلنے والا ہاتھ حقیقت کے اعتبار سے اس کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کو اگر کسی نے ٹھکرا دیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو ٹھکرا رہا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ آئے اس کے بعد اے میرے بندے میں ننگا تھا میں نے چاہا کہ تُو میرا تن ڈھانپ دے تو ڈھانپ سکتا تھا تجھے میں نے اتنی وسعت دی تھی تیرا امتحان لے رہا تھا میں میں ننگا تھا لیکن تھی نے انکار کیا انسان پھر وہی کہے گا پروردگار تو اس سے پاک ہے آلہ ہے ارفا ہے منزہ ہے کہ تجھے کوئی اریا لاہی کو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ اس کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے لباس نہیں تھا اس نے تو اس سے سوال کیا تھا وہ نہیں تو تھا تو یہ ہے در حقیقت اس معاملے کی اہمیت اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اب اس میں ذرا گہرائی میں جائیے یہ جو چھ مستحقین جو بیان ہوئے ہیں ان میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے بڑی فطری ترتیب سب سے پہلا حق انسان پر جو ہے وہ اپنے قرابت داروں کا ہے یہ در حقیقت سوسائٹی کی تنظیم کے لیے بڑا بنیادی اصول ہے الاقرب و پہلے جو قریب ترین ہے وہ مستحق ہے آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے پھر اس کے بعد جو سے قریب تر ہے پھر اس کے بعد جو سے قریب تر ہو یہ الفل فالاول اور الاقرب و فل, ال و فل جیسے یہ دعوت و تبلیغ پہ یہ تدریج ضروری ہے اسی طرح خیر اور نیکی اور خدمت خلق کے اعتبار سے بھی یہ تدریج ضروری ہے اور یہ تدریج اللہ نے مقرر کی ہے ہوتا کیا ہے بسا اوقات کہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے اپنے حقیقی بھائی کی کوئی بیوہ اور اس کے یتیم بچے موجود ہوں ان کی تو وہ مدد نہ کرے ان کی سرپرستی نہ کرے اور دور دراز جا کر اس نے اپنے کوئی خیرات گھر کھول دیے ہو اور لنگر جاری کر دیے ہوں تو اس کا اگر تجزیہ کریں گے یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا اصل میں معلوم ہوگا کہ اس بھائی سے کوئی پرخاست تھی کوئی شکوا یا شکایت تھی یا وہ اپنی اس بیوہ بھا سے کوئی شکایت ہے کوئی شکوا ہے اس نے فلا وقت یہ کہا اس نے فلا وقت ہمارے خلاف یہ کیا تھا گویا کہ یہاں اپنا نفس آڑے آ رہا ہے جبکہ شرط کیا ہے اس کی بہترین حدیث وہ ہے من احب اللہ وابغض و ابغز اللہ ومنع وطال فقد من اللہ استقبل علیمان جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی کسی سے بوت رکھا تو صرف اللہ کے لیے رکھا اس لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے بوتھ رکھنا پسند ہے کسی کو کچھ دیا تو اس لیے دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کو دیا جائے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کو روکا جائے اس کو نہ دیا جائے اگر یہ موٹو جو ہے ان تمام چیزوں میں محبت اور بغض اور دینا اور روکنا اس میں اصل فیصلہ کن جو ہے اگر لاہیت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ پھر بیکار بات ہے ہاں یہ للہیت پوری ہو جائے فقر استقمل علی ایمان اس شخص نے اپنے ایمان کی تکلیل کر لی یہ بھی گویا کے جو بحث ہم مکمل کر چکے تھے پچھلی نشست میں یہ مزید اسی کی توثیق ہو گئی کہ نیکی کے لیے اصل اہم شے فیصلہ کنشے وہ ایمان ہے کہ جو اصل موٹو فراہم کرتا ہے صحیح محر کے عمل اور جذبہ محرکہ دیتا ہے انسان کو تو سب سے پہلے قرابتدار اس کے بعد یتیم یہ گویا کہ پوری نوع انسانی کی ایک مشترک جو ہے ذمہ داری ہے جو بھی جن کی بھی سرپرست جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے یتیم جس کے ضمن میں اس حد تک بھی فرمایا ہے کیا نا وہ کافل التیم ہے نوم القیامہ میں اور کسی یتیم کی کفارت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں گیا جڑی ہوئی ہیں قرآن مجید میں خود حدور سے جو خطاب ہوا ممل یتیم افلاح تک ہر محمد سا علا تو وہاں پر بھی یتیم کا معاملہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے مساکین محتاج اس لفظ کی اصل ہے مسکنت مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی کو جو رب علیہ ہے مسلم تو بغضب من اللہ دیکھنے میں مظاہر ایک سو صحت پند نظر آ رہا ہے لیکن جس سے آج کل ہم کہتے ہیں نیورستینیا کا مریض ہے آسار ڈھیلے پڑ چکے ہیں ہمت نہیں رہی اندر سے ہمت جواب دے چکی ہے اندر سے آدمی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے ویسے دیکھنے میں صحیح سالم نظر آ رہا ہے جیسے فالج کا مریض ہے آخر لیٹا ہوا ہے نظر آ رہا ہے صحیح سالم ہے اس کے تمام آزاد صحیح ہیں بالکل درست ہیں لیکن یہ کہ اندر کہیں کوئی ایسی جو ہے وہ خلل واقع ہوا ہے آستاب میں کہ وہ ہاتھ صحیح ہونے کے باوجود جنبش نہیں کھا رہا اسی طریقے سے پوری انسانی شخصیت بھی ہو جاتی تو مسکنت اس کا نام موتاج کسی وجہ سے کوئی سیلف سپورٹ نہیں کر پا رہا اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اس میں ہمت نہیں ہے مبنصبیل یہ خاص طور پر آج بھی کسی بھی مسافر کو کسی وقت ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے پچھلے زمانے میں معاملہ خاص طور پر اہم تھا نہ یہ ہوٹلس تھے اور نہ یہ سارا جو انتظام ہے سرائے جو اگر کہیں ہے کسی نے کھول دی ہے کسی مخیر آدمی نے کوئی دھرم ہے تو بات دوسری ہے ورنہ یہ ہے کہ اس مسلم معاشرے میں خاص طور پر یہ کسی بھی مہمان کے لیے کسی بھی مسافر کے لیے تین دن کی مہمان نوازی اس کی جو ہے یہ گویا کے ایک آبادی کے لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور یہ ہوا کرتا تھا خود ہمارے اپنے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ مسجدوں میں جو لوگ محلے کے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے یا کوئی مسجد ہی کا فرض کیجئے کوئی چودھری ہے وہ ہے تو وہ عشاء کی نماز کے وقت خاص طور پر دیر تک مسجد میں رہتے تھے کہ اگر کوئی مسافر ہو اور وہ خود سوال کرنے سے کترا بھی رہا ہو تو بہرحال دیکھ لیا جائے کہ اگر کوئی ہے مسافر یہاں تو اس کے کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے وہ سائلین کا معاملہ بھی بڑا ذرا وضاحت طلب ہے اس لیے کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید اپنی اس تعلیم کے ذریعے سے یہ جو پیشہ ہے بیدری کا یہ جو مانگنے کا بھیک مانگنے کا پیشہ بن گیا ہے شاید اس کو اس سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے سائلین کے لیے اگر یہ تاکید ہے فائلوں کو جھڑکو مت یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ سائل کو کچھ نہ کچھ اگر دے سکتے ہو تو ضرور دو خوابوں گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا ہو اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کسی شخص کے کیا حالات ہیں کس مخمصے میں وہ پھنس گیا ہے اب اگر اس نے تمہارے سامنے دستے سوال دراز کر ہی دیا اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دی تو اب یہ تمہاری شرافت اور مروت کے منافی ہوگا کہ تم ٹھوکر مارو کچھ دے سکتے ہو دو نہیں دے سکتے ہو معذرت کر لو خوش اسلوبی کے ساتھ معذرت کر لینا یہ بھی صحیح ہے تو ایک طرف تو یہ اہتمام ہے محمد سائل فلاد پنظر وہ ربے کا ترجمہ فک اللہ کالم میسورا ایک طرف یہ اہتمام ہے اور تاکید ہے اور جیسا کہ میں نے ارض کیا ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو اسائل ہے اسے کچھ نہ کچھ دو لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سوال کی انتہائی مذمت آئی سوال کرنے سے روکا ہے یہ ترغیب دلائی گئی ہے محنت کرو مشقت کرو مزدوری کرو بوجھ اٹھاؤ جیسے کہ ایک حدیث جو ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ آئی ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ذرا مختصر ہے لیکن متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں اور وہی مضمون آیا ہے حضرت زبیر عبدالعوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو از عشرہ مبشرہ ہیں وہ الزبیر نیک ال نبی ہماری زبیر میرے حواری ہے زبیر ان کی روایت ہے جس میں آیا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ رسیاں لے پہاڑ پر جائے لکڑیاں کاٹے لکڑیوں کا گڈھا پیٹھ پر لال کر لائے اور اسے بیچے اور اس سے وہ اپنی عزت نفس کو بچائے اللہ تعالی جو ہے اس محنت کے ذریعے سے اسے اس سے محفوظ رکھے کہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرے پھر چاہے تو وہ شخص اسے کچھ دے دے اور چاہے تو اس کا ہاتھ جو ہے خالی لوٹا دے یہ تو دینے والے کے اختیار میں ہے تو اس خفت سے بچنا جو ہے اس کے لیے محنت کرنا مشقت کرنا لکڑیاں کاٹ کر لانا اور اس کا بوجھ اٹھا کر لا کر اور اسے کہیں آبادی میں بیچنا یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کریں تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے کہ در حقیقت اس سے بہت ہی بیلنس تعلیم سامنے آتی ہے سوال کی مذمت بڑے ہی لطیف انداز میں فرمایا الد الریا خیرمن سفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے والے نیچے والے ہاتھ سے یعنی کیوں نہیں تم دینے والے بنتے ہو کیوں لینے والے بنتے ہو محنت کرو مزدوری کرو اور اس کی وہ بہترین مثال میرے ذہن میں ابھی آئی کہ جب حضور نے غزوہ- تبو کے موقع پر عام ایک اعلان کیا کہ اب اللہ کے دین پر بڑا کڑا وقت آن پڑا ہے جو, شخص جو کچھ دے سکتا ہو پیش کرے جو بھی کوئی شخص کابل کر سکتا ہے مالک لے آئے اس موقع پر حضرت ابو بکر اپنا کل اثاثہ لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر جو بھی کچھ ان کے پاس تھا اس کو نسفین میں تقسیم کر کے اس کا آدھا جو ہے گھر میں چھوڑا آدھا لے آئے ایک انصاری صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا مزدور انہوں نے رات بھر محنت کی مزدوری کی ایک باغ میں کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر مشقت کر کے اور باغ کو سچا صبح کے وقت باغ کے مالک نے کچھ کھجوریں ظاہر بات ہے کہ تھوڑی نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ دو چار سے پانچ سے کھجوریں ان کو دن رات بھر کی اس مشقت کی مزدوری کے طور پر دی اب انہوں نے اس کے دو حصے کیے ایک حصہ جا کر گھر میں دے دیا اپنے اہل و آل کے لیے یہ تمہارے لیے دن بھر کا راشن ہے اور وہ رس جو ہے اس میں سے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا یہ میری جانب سے یہ گویا کہ کنٹریبیوشن ہے میری یہ میری طرف سے پیش ہے اور حضور نے پھر اس کی یہ قدر فرمائی جبکہ جو منافقین وہاں موجود تھے انہوں نے انہیں فکرے چست کیے جی ہاں ان کے ان خجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی یہ تبوک کی مہم کیسے اس کا ساز و سامان فراہم ہو سکتا ہے یہ کھجورے نہ ہو تو بذا اڑایا استحصال کیا تو بس لیکن حضور نے اس کا یہ مقام معین کیا کہ فرمایا کہ وہ جو بھی سامان جمع ہوا تھا اس کا ڈھیر بنا ہوا تھا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو اس لیے کہ اللہ کی میزان میں یہ پورے ڈھیر سے زیادہ وسیع تو اصل معاملہ نیت کا ہے تو دینے والے بنو لینے والے نہ بنو البتہ یہ تعلیم اپنی جگہ ہے جس نے اپنی عزت نفس پیش کر دی تمہارے سامنے اب تمہاری شرافت اور مروت جو ہے اس کے یہ منافی ہوگا کہ اسے ٹھوکر مارو اس کو اگر کچھ دے سکتے ہو دو ورنہ یہ ہے کہ بڑے ہی اچھے الفاظ میں بڑے اچھے انداز میں معافرت کرنا اس میں وفر رقاب کا ایک مسئلہ جو ہے وہ بھی ذرا وضاحت طلب ہے پچھلے زمانے میں تو لونیاں غلام انہیں آزاد کرنا خریدنا اپنے مال سے اپنے پیسے سے اور آزاد کر دینا بہت بڑی نیچرل کام فکو رقابت ان یو اطام انفی یو منزی سورہ بلد میں جہاں تسکرا ہوا ہے کہ تنگ گھاٹی میں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے اس میں سے گزر کر پھر ایمان لائے کیا کہنے ہیں نور اللہ نور اب وہ ایمان جو ہے پوری بہار اس میں آئے گی اس کی کھیتی لہلائے گی وہ ایمان جو ہے اس کا درخت مسمر ہوگا اس میں پھل لگیں گے لیکن یہ کہ اگر اس بوٹل نیک میں سے انسان نہیں گزرا تو ایمان کا بیج کہیں پڑ بھی گیا دل میں تو وہ نفاق کے برگو بار لائے گا وہ ایمان کی اصل جو اس کے سمراط ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے اگر مخل ہے اندر تو وہاں فرمایا ہے کہ وہ گھاٹی کون سی ہے فلکتا ملاقبا وماگرا کا ملاقبا فکو رقابت ان او اتام انسی او منسی بسقابت ان یتیم انضاب بقربت او مسکین انضاب اطربا تو اس میں اولین سے جو لائی گئی وہاں وہ ہے گردن کا چھڑا دینا کسی کو غلام کو لوری کو کنیز کو اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر رسی اللہ تعالی علو کے فضائل کے دفتر میں سر فہرست یہ شیا کہ کتنے ہی غلام تھے جن میں حضرت بلال بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو فقی ہیں حضرت زنیرا ہیں کنیزیں تھیں متعدد جن پر شدید جو ہے پروسیکوشن کا معاملہ ہو رہا تھا شدید جو ہے ان پر تشدد کیا جا رہا تھا اب مو مانگے دام دیے ہیں ہر ایک کے جو بھی ان کے آقا اور مالک تھے اس معاشرے کے اعتبار سے جو مانگا ہے وہ دیا ہے اور پھر انہیں خرید کر آزاد کیا ہے لیکن یہ کہ آج کل کے زمانے میں اس کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وقت اگر کسی ایسی صورت سے دوچار ہو جائے کوئی قرض کے اندر جکڑا گیا اب اگر آپ پیس میل مدد کریں گے اس کی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو فاقے سے بچا لیں لیکن اس بندھن سے بھی نکل پائے گا وہ جب تک کہ کوئی لمب سم مدد نہ کی جائے اور ایک دفعہ اس جال سے اسے نکال لیا جائے اور یہ چیز ہمارے ہاں ان کمیونٹیز میں بہت نمایاں طور پر موجود ہے جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں اسماعیلی ہو اسی طرح کی جو اور کمیونٹیز ہیں ان کے اندر بڑا اہتمام ہوتا ہے اس کا کہ ان کا کوئی ساتھی ہے کسی کاروبار میں کہیں پھنس گیا ہے کوئی بہت بڑا اسے نقصان آ گیا ہے ایک دم دیوالا نکل گیا ہے کوئی اور ایسی صورت ہے کہ مخبصے میں آ گیا ہے تو یہ نہیں کہ اب اسے خیراتی بنا دیا جائے مستقل اور اس کے لیے صرف جو ہے ماہانہ وظیفہ جو ہے صرف اس کے راشن کے لیے کھانے پینے کے لیے اس کو دیا جائے بلکہ یہ کہ اس کی ایک یکمشت لمسم مدد کی جائے اس سے وہ اس مقبصے سے نکلے اور پھر وہ ان کی کمیونٹی کا ایک باعزت فرد بن جائے پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے بجائے اس کے کہ مستقل ایک بیکاری بکاروں کی فہرست میں ایک بکاری کا اضافہ ہو جائے اسے ایک نکالو تاکہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر آپ کے ہی ساتھ ایک باعزت شہری کی حیثیت اختیار کرے تو یہ بھی گویا کہ وہ پھر رقاب کے ذیل میں آئے گا اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے واطل مال اعلی خب ہی زبیل قربا ولی کاما ول مساکینہ وبن و <رِقَابًا> یہ جو یہاں پر انفاق اور مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ انفاق نافلا ہے یہ فرض زکات کی بات نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ فرض زکات کا ذکر آگے آ رہا ہے واہ کام سلاتا و یہ تو بعد میں آئے گا آئن کی اس نے نماز اور ادا کی زکات وہ تذکرہ بعد میں یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا سراہتن ان نفل مال حققن سوت زکا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ مال میں صرف حق جو ہے صرف زکات کی حد تک ہے زکات دے کر اب تم بری ہو گئے فارغ ہو گئے بالکل سارے حقوق تم نے ادا کر دی ان نفل مالحقن سمت زکا نوٹ کرو کہ تمہارے اموال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی نئے سلب الران طلو وجو حکم کیبل اور اسی میں پھر جیسا کہ اس آیت کو گویا کہ آپ نے ثبوت کے طور پر پیش کیا وہی بات جو اس وقت میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ در حقیقت انفاق جو ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے آت المالا حبیل قربا اول اطام اول مساکین ابلصبیر وسائل وف یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے اوور اینڈ ابو وہ اضافی ہے انفاق کے جو نیکی کا مقام چاہتے ہو تو پھر تو معاملہ یہ ہے باقی یہ ہے کہ سرکار تو ہر مسلمان کو دینی ہی دینی ہے وہ تو جبرن بھی لے لی جائے گی اسلامی ریاست میں وہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے وہ تو ارکان اسلام میں سے وہ تو بنیادی شرائط میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مسلمان مانا جائے تسلیم کیا جائے تو وہ تو کرنا ہی ہے اصل میں نیکی کی بحث ہو رہی ہے یہاں